مخصوص ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھتیں لیکن چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے اصرار کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں عورت وضو وغیرہ کر کے مسلح پر بیٹھ کر تصلیحات اور درود پات وغیرہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں یہ پڑھ سکتی نہیں ہے بلکہ علماء نے اس کو لکھا ہے عوارض نسوانی میں اگر کوئی خاتون مبتلا ہو تو وہ نماز کے وقت میں وضو کر لے اور وضو کر کر مسلح پہ بیٹھ کر کچھ تصویر پڑھے اس کی نماز کی عادت برقرار رہے کیونکہ آٹھ یا دس دن اگر وہ نماز نہیں پڑے تو کیا ہوتا ہے کہ عادت برقرار نہ ہونے کی وجہ سے پھر چند دن تک فجر کی نماز بولے اور نمازیں چلی جاتی ہیں تو یہ علماء نے اس کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ وضو کر کے اور آئے اور مسلح پر بیٹھ کر اگرچہ وہ نا ہے لیکن سبحان اللہ الحمد وغیرہ پڑھنے میں کوئی شرن حرج